خیر ایسا جام چلا انہیں کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے ذرا نعرہ لاؤ نا اللہ رسول ذرا جاگ بولن فرما اللہ رسول نا نارا ماسل اللہ کے لئے ہے تقدیر دن ہے ہے تقدیر کر تو دیتا تھا حکم کرنا تھا سلم کر کے پھر اس کا چھوڑ دیتا تھا جس کا ہر ہر بیان کرے تازہ امام اس فضل احمد پہ لاک السلام پاک اسلام اس کا نامہ مولانا روسی گنجانے جی چکے جن آباد کرنا چھوٹ گئے جنباد الحمد لله <تصفيق> الحمد لله حي <تصفيق> هو اهل المغفرة والتقوى سلا تو مسلا محل باد ہلو سنسل اسالا آلہی وسانی اللہ ناد دل حسن فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا أيها الناس قد جاءكم برهان فوق كل ذي علم علي سد کل مولا نلا مس کر سو لو نبیل کری ملمی ہو ملا کر منو پلو آل صلوا و وسلموا تسليما لاک بلند سلام والے کیا سلیا راگو سلام یا سیدی یا نور اندار والا لکھا سہ بھی کیا سل darmiyan o liya oh azam darmiyan درمیان ایک وقت مقرر ہے اسے خدمت کا موقع عنایت ہوا اللہ ہو مجدہ مجبحل کریم نبی کریم رو رحیم وسیلہ غوث پات میرا اللہ اندازہ عنہ لوگ سب شایاں کتا گلتی ظلم زیادتی میں معاف فرما حق والا بڑا حق کے چلن کی توفیق عطا فرما حق سے موت عطا فرما حق والوں فرما وے. آج کا عام دل سے ہم جناب نے پڑھا ہوں غو سے اعظم کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت مناسبت نال ہی ناشیز نے فارسی کا شیر پڑے آجا, آجا, آجا, آجا, آجا آجا. آجا. شور بند کرو بھائی شور بند کرو تہربانی سماج فرماؤ اصل گل باقی کہ جگہ تنگ ہے دوست پریشان ہو رہا ہے دوستان گرامی فارسی دا شیر جڑا ہے جناب نے سماج فرمایا پنجابی اس کا مطلب یہ ہے غوث پاس ولیا میں چین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں نبیاں کوئی نبلیاں لیکن کچھ اعتراضات شبہ خدشات دور کرنے اور تمہید بنا دوسری آیا تریم جی سلامت کی سوکا کل نے علیم اس آیا مبارک کے مطابق ایک گل جناب میں گوچ گزار کرنا حکمت کی گلے موضوع سمجھ آئے گا اور ایک نئی حکمت جناب میں تیار آیت پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر علم والے کو اتنے علم والے ہتار کے سلسلہ علم جا کے مکرا ہے سے باری دے کیوں کہ وہ خالق اور خالق ہمیشہ ہر سلسلے بھی انتہا ہوں گا ہر سلسلہ خالق پہ جا مکڑا ہوں جالد پرو اللہ تر جا اللہ کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں سمجھ آئی کہیں وہ اللہ تعالی آئے پاک کی تقسیر اپنے نام نواز کر رہا ہیں اللہ حل شانہ اس حکمت بھرے نظام کائنات اور ترتیب کائنات اسے غور فرماؤ گے نا پتہ لگے گا کہ اللہ تعالی نے ہر قسم کی مخلوق درجات رکھے ہیں درجے اور پھر درجے اس طرح کے کوئی چھوٹے تو چھوٹا درجہ کوئی درمیانے نے اور کوئی آخری چھوٹے تو چھوٹا ادنا جلو آخد درمیانے نواسک آخد اتلے نو آلہ یہ مخلوق دے جنس نو ہر قسم دے اندر اس طرح کی درجہ بندی تو تن نظر آئے گی کیوں تاکہ یہ ظاہر ہو کہ اس تعینات بناو آگے اپنے آپ وجوی تو سارے ایک جیسے ہوں گے لہذا کسی حکیم نے یہ ترتیب رکھی ہے جنس ایک کے لیکن اس جنس ایک دم درجے کئی نے نو ایک کے درجے کئی نے قسم ایک کے درجے کئی نے میں چھوٹے جہان تو شروع کرنے لگا توجہ ذرا چھوٹا جہان کنو آخ پتا جی حضرت انسان ہر ایک بندہ چھوٹا جہان ہے وہ وا جہان ہے جہد جی بٹھے وہ تفصیل ہے تیرے سڈے اجمال ہے کھلارو تو وہ بنتا کٹھا کرو تو یہ بنتا پنابی لفظ تفصیل اور اجمال دلاروش فرش فرش کٹھا کروان کن پول عالم امل تو تم سمجھدہ میں چھوٹا جہاں بزرگ فرمان تو ایسی عجیب چیز ہے جیسے جس دندرے پورا جہان سمٹ کے پی وہ ایک الگ موضوع ہے ادھر نہیں جانا چاہتا اس انسان اگنور کرو اس اجدا ویخو اجدا ہسٹے انہوں آگا اجدا انسان کے جسم وہ جڑا میں دعویت درجہ بندی نظر آئے گا مطلب پیران دا درجہ ہو رہے لتان دا درجہ ہو رہے ہاتھ دا درجہ ہو رہے سینے دا درجہ ہو رہے سر دا درجہ ہو رہے پھر ایک ایسا حصہ پیا جا اس سارے بدل دادشاہ ان دل کی آخر دل ورگا میں کوئی نہیں تھوڑے ندی نے فرمایا جسم انسانی کے کیسا فرمایا جسم دن کیسا ٹکڑا پیا اگر وہ چنگا, ہو, چنگا ہو, اگر ہو جائے سارا جسم چنا ہو جائے اگر وہ گندا ہو جائے سارا جسم گندا ہو جائے ٹھیک <تصفيق> ہے دل کی آخر بادشاہ ہے تو انسان پتہ لگا کہ ٹھیک ہے کیا ہے ٹھیک ہے لیکن جو دل کا مقام ہے وہ کسے دا ٹھیک ہے باہر کے جہان چاہ جائے انسان تو باہر جانے سے نظر مارو آسمان سے نگاہ مارو تھوا کے ستارے آسمان سجیا انہوں میں لیکن سب سیاروں کا سردار سیارا سورج ایسے طرح اور چھوٹے تو چھوٹے تارے ہیں پھر رات والے سیارے جڑے انکا بے لیلی لیجیے کما کے بے لے لیجیے رات کے ستارے ان چند دن والے کوئی سورج دے جہان جاؤ ہیرے ورگا کوئی نہیں فرشتیا چھوٹے درجے ہیں درمیانے ہیں چار آلہ نے پھر انہوں نے سارے کو آلہ جگریل ہے جبریلا کے نے اور تھوڑی وجہ دس دینا جگریلے امی نس واسے آلہ نے سارے فرشتیا اللہ کا اعل مخلوق لیا ذریعہ نے <تصفيق> علم دے امین جبو پتہ لگ رہا ہے کمجو ذرا پتا لگ جگریلے امین دی فضیلت دے د واج اور علم نہ کہ وہ علم لے کے آنہ و نبیاں والا وال جی لا علم وجہ لے جان والا علم دی وجہ والا فضا لے جنہ کو لے کے دا وہ بھی آلم کی وجہ فضل ہو یا یعلمون نہ لا یعلمون کیا علم والے اور بے علم برابر ہوتے ملا اچھا دسو کون اچا ہے بول دیا گل جب مکے کی سروس کی اختیر ہو جی ہاں نہیں پیسے واپس نہیں برباد گل سٹو نا سم کیا ہے سختی ہمارے ساتھ کسمانا کس چیز ہے سوچ جو ہے تو سارے ملائکہ تو کون افضل ہے درجے بندی ہو گئی بولو اگر کوئی مجھ سے پوچھے فرشتیا کون ہل ہے کون اگن ہے کون درمیان ہے کہ میں چھوٹے تو چھوٹا درجہ نہیں دس سکتا نہ مینو دس کیا گیا کہ چھوٹے تو چھوٹا فرشتہ کیڑا لیکن ایسا ضرور ہے میں یقین کہہ سکنا کہ تو تو معلوم درمیانے درجے بھی مین ایڈے معلوم نہیں لیکن آخری معلوم وہ کون ہے جبری امین آتاباں چار میں بولو ساریاں کتاب تو اچھی کتاب کہڑی کی کلام ہے خدا سارا پچھلیاں بھی کلام او دا یہ بھی کلام او دا اچھی کیوں ہے پچھلیاں ساری کتاب دا علم کٹا کرو قرآن دا. پھر قرآن دا اپنا علم ہے جڑا پچھلیاں نہیں سی ہوں سارا کتاباں کہڑی افضل ہو گئی پھر قرآن ایکو جہا نہیں قرآن دا ایک دل ہے قرآن دا دل وہ کنو آئی یا سن ہو گئی درجہ بندی بولو آ جا انسانی طبقات کے ساتھ انسانی طبقے بنی نو انسان نو انسان نو آدم بنی آدم انسان سارے لیکن نو انسانی میں اگر آکھیں جی گا باشر باشتر انس لیکن یہ طبقات پہ جانے گا تب پاتی تقسیم کرے گا کہ طبق گروہ جماعتوں تقسیم کرے گا تو سب کو اچھی جماعت نویلا دی ہے پھر صاحب ہے دی. دی تبا صاحب پھر اولیا دی ہوں تبکے بن گئے جب آن کے گل سکنی ادھر ملے جھی کر کے رکھنی وہ ہوا طبقے نبی سارا تو امسل نے انہوں نے کوئی طبقہ انسان نہیں او ہر پھر نبیاں چھوٹے تو چھوٹا نبی بھی درجے ویٹ ہونا ہے اگر کوئی پوچھے میں نہیں دس سکتا کیونکہ دسیا نہیں گیا درمیانے طبقے میں بھی, بھی نبی ہیں لیکن اگر کوئی پوچھے بھی آلہ تو آلہ تو میں یتیم نال آخا گا محمد رسول اللہ وجہ ہے نا بڑا علم تو نا بہت کو بہت سنسکار پا جاؤ ہاں ہاں ہاں ہاں ہر نبیا آلہ نبیاں کے بچ سب تو آلہ کون بنے سرکار دو آلم نبی او لمبے سب تو آلہ بڑا طبقہ سلسلہ جی واری آ گئی نبیا تو بعد طبقہ صاحب اگر کوئی پوچھے یار ایر وہ دس چھوٹے درجے کا صاحب ہی ہے میں پتا نہیں وہ دس یار آلہ تو اعلیٰ ہے میں بحس درجے نے اگر کوئی پوچھے چھوٹے درجے کا اہل بحس میں نہیں دستا اگر کوئی پوچھے وڈے تو وڈے درجے کا اہل بحث کون ہے میں گا مولا علی درجے بندے اگے آؤ ج صحبا نوکال والے مر رام را والے مر خوش خبری رام را پرمایا خوشخبری اناستے جے محمد نکیا پھر واسطے جے محمد دے تکن والیاں نو تک फिर वास्ते जिन्हा मुहमद के टक्न वाले बेटक वाले लू तक इतनी फरमाया नमाज पढ़ने कुरान पढ़ने सलाह करने सलाह करने फरमाया नाते आहे गल तो यक जा नहीं आह مر خوشخبری بسارت ہے انہوں واسطے جنہ میں محمد نو تک یا انہوں واسطے جنہ میں محمد دے ٹکڑ والیا نکی انہوں واسطے جنہ محمد دے تکڑ والے بے ٹکڑ والیا نوکے صحابہ تابے دوجا سب کا یا تابئین کا تکڑ والے دیت والے پرمایا تاب صحابہ ہوگیا جنہیں پاک نبی نکیا تاب کون ہوئے جنہ صاحبہ تکیا ہوں اگر کو پوچھے یار کشتی کہ تر درجے بندی کی تھی بیٹھا इन्हें कौन उच्चा है। तो मैं भाई छोटे दर्जे नहीं दस सकता लेकिन व्या खड़ी करके कह सकना वह यार तेन कता लगे वह एश करी उच्चे ने भाई मुस्लिम शरीफ بخاری شریف تو بعد جی ساری اس کی کتاب کا درجہ نبی نے فرمایا خیرئی نا فلکارا فرمایا تابے اچا کو اٹا نچارنا جگہ وکھرا رہنے تابے بڑے بڑے فقی ہیں بڑے بڑے محدث ہیں بڑے بڑے شان رقم مختلف رکھنے والے ہیں پر مت... فضیلت کے لحاظ نال جہاں مرتبہ حضرت ہے وہ ایس کرنی تابی نے جو کسے دا توجہ ہے نا یہ ہو گیا تابے ہی اور سنو ویس کرنی پاکستان نہیں اور سلسلہ وہ ایسی آئی کہ جڑا سیدا فیض لے کیا جا کے قبر دے کسے دے بہ جائے ہاتھ دے لوڑ ہی نہیں وہ ایسی سلسلے والا فائز لے لیند جا جدید گشکامی سرکار کو فیض لیا خاجا ابول حسن خرقانی نے <تصفح> کہ سلسلے کے نام منڈیا باہر آ کے تاب فل ہوا ہو نا ایک کچھ ایک آیا کہ نہیں آ رہا جا سب سا بہن جناب کیا نبی پاک نے انستے دشارت دشتی یار داخلہ بھی ہے درجہ بندی ضرور چھوٹے تو چھوٹا کوئی پتہ نہیں وے تو ہو ہے تباٹا ہے سی ہے سیدنا امام احمد بن ہم بل دے نا میرے مانو کی گل آ گئی ہوں یہ ویکنا بہ یار ہوا ہے نا ہولیا کا بھی طبقہ ہے. سلسلہ سیے دل امبے سلسلہ صحابہ صدیق اکبر سلسلہ علی سلسلہ کا دئی ایسے کرنی نہیں تباہ دین امام احمد بن حمبل سلسلہ اونیا کچا مننا اللہ اللہ تعالی نظام کائنات دے حکمت داخل ہے یہ مننا اس ذات دی حکمت نو مننا اے نو نا مننا اس کی حکمت دا انکار بڑھ گا ہے سمجھ آئی نہیں یہ سلسلہ ولایت دے اندر کون اچھا ہوا شیر میں کی پڑھیا موضوع کی رکھے ہوں موضوع سمجھا یہ گل ہے پل بن گئی کہ نہیں بن گئی نہ پل تو درجے ہو جائے ضرور میں درجے درجے بنتی حکمت الاحی و کائنات ویک کے سمجھ آسا اس کے ہی رہنا نبیا محمد کریم ولیا گو سے کریم بس یہ سونا درجہ بندی ضرور اس طرح آزاد خدشات دور ہونے جڑی میں بنی اسمجھو کیوں کئی آخر گے جی سابا بھی تو بلی ہوں پہلے بلی ہوں ڈابے بھی بلی ہوں یہ مطلب ہے میں پہلو ہی بند کر دی طبقے نے مختلف سلسلے نے نبیاں سلسلے نلا صحابہ نبیا رلا نبیاں صحابہ رلا اہل بیت نو بہت نابا لیا صحابہ نو اہل بیت بہت تابئی تبا تابئی طبقے نے پھر اس کو بعد سلسلے ختم ہوئے اگو اولیاء دا سلسلہ جاری اولیاء کے سلسلے چان کے پھر غوث پاک میراندر نمبر ایک رکھنا پڑا تو جو ہے ہوں ایسا گلا صحابہ آل میں تابے یہ وہ سب انہوں نے پس رکھ دینا اص گل کرنی ادرو رسول اکرم بھی ادھر حوصے موضوع پتا لگ جائے جڑا شیر پڑے جڑا آم لکھا ہوتا مسجدوں وہ دیکھ شراب جاری مکمل جو کہ پورا ہونا گو درمیان درمیا او لیا محمد darmiyan mein ambe ya दर्जेबंदी दे तो साबित कर दी पक जाइए ठीक है हम अगली गलना कि इधर वलिया इन्हों नबिया रखे जो रब ने रखे है तू असा थोड़ा रखा लेकिन इन्हो मुनासिबत कि बेमिसाल ने ادھر بے مسال نے انسان رلدی ہیں جس کی وجہ پتا لگے کیونکہ نقطہ ہے سمجھو کہ ولا نبت پھر سمجھے ہوں گے دو حصے ہوں یہ مطلب اتلے دو حصے والے ہیں یہ ایک حصے والے ہیں ہر نبی میں ہر نبوت وبوتک ولایت ضرور ہوتی ہے ہر ولایت ولاک نبوت نہیں ہوتی سمجھ نہیں لگی نبوت ایک ولایت ضرور ہے مگر ولایت ایک نبوت ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی پہلو بلی ہوں پہ بعد نبی ہوں لیکن مرتبے سے جا کے جو نام لبڑے اس نال خصوصیت پیدا ہوئی دجے تو فرق ہو جائے ایک بندہ ایک بندہ ترقی کردا افسر تو سدر بنتا جس سدر ہوا ہوں سدر آخر کلے نہیں دینا وہ جدو ہے نبی جدو نبی ہوں مرتبہ دینے تا کر کے نبیا نبکا وکر بنا کر میں لگی دار اور مناسبت ایک گل ادھر لوا گا سلبیا ایک شان فضیلت ادھر وہ مناسبت رلدی ملتی ادھر یہ رڑا لڑا کے پتہ لگے گا نبیا وے مسان بلیاں نویں گل کر ہاں ہاں ہاں ہاں آتاب سامنے میرے ویسو دلائل النبوت شریف محد ابو نوائم جی محد ابو نوائم جی دلائل النبوت شریف اس کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شانہ لکھ لیا شانہ لکھ لیا پر ماند نے آپ بھی ایک شان یہ ہے کہ پچھلیاں کتاباں پچھلے نبی پچھلے امتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا بشارتاں دندے آئے دستے آئے ایک نبی آنا آخر آپ نے فضائل تکڑے شان نیان کرتے آئے ہیں دشارت دے لگے آئے پچھلیاں کتاباں پچھلے لوک لکھے سونے نبی دس یہ پوری فصل بنی پئی فصل الخان نے وکروہ پوتو بل متقبہ بسو با فالفا المدنا الانبیاء العلاما مل الما مل میا ایک بشارت اشیا نے ایک بشارت یہود بنی عبد ال اشحل نے دک بشارت یہود بنی قریزا نے دیتی، ایک بشارت ابو کیس راہب نے دِی ایک بشارت ہویاج بن اختب نے دیتی، ایک بشارت مخیریک نے دِی ایک بشارت یوشا سے زبیر بن بادہ نے دِی ایک بشارت ابو عامر عبد عامر بن سیفی نے ایک بشارت ابن الحبان نے دِی ایک بشارت یہود المدینہ نے د اے ایک بشارت مس نے دیتی حضرت دانیال نے دشارت بشارت راہب تی قبیلت راہب نے دیتی بھی بشارت صاحب بیر نے دشارتا پاک نبی علیہ وسلم کی آمد تو پہلو دس لگے آئے کیوں جو رب سونے نے خبر سونے دیا پہلو پھیلا دیتی سن تاکہ آدھا آن کو بعد لب دیا تکلیف نہ ہو سونا لگ دیا من دیا نہ ہو بندوبست کرتا آنے والے وقت دیا خبر دن والے یہ لوگ الگ سن انکری خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اورجو شہرت تشہیر تبشیر نبیا بچ سید تو لمبیا بھی ہوئی جس پاک میران کی خبر بشارت دی صرف پاکاں والے نام ہی گن چڈنا اور کو پہلوں اللہ تعالی نے اولی جنگل مشہور کیا قریب کریب زمانے میں شہرت ہو گئی بغداد بہ جار شریف ترتیب نال نا ذکر فرمائے میں ذکر کرنا شیخ بن مستاف ایک شیخ ابو مست پہ دو شیخ احمد رجونی فرمائی اچ ایسے فرمان کو شان کہ میرا قدم سر بس بلییا گردن پہ انہیں یہ خبر دتی کئیاں نے آپ بھی شیخ القاسم بن عبد اللہ کہ حیات مسافر خبر پہ دشارت پہ دیں اور, اور سیا گا ایلان فرما گا، میرا ایک قدم سارے ولیاں دی گردن پے عجیب مسافر کے بارے روش پاک میرا خود فرما فرما نے اگر محنت ریاست مشقت چیلیاں مجاہدیا محنت نبوت ملتی تو آجیبل مسافر نبوت لے جانی سی میرا میر دے محنت اللہ یاد دے ویازت رب و اولا شریک مولا دی خاطر جسم اگر نبوت مل تے فرمایا مسافر کا اللہ کا ولیر سی انہیں ضرور نبوت لے جانی قربان جانا حضرت آدی دن مسافر روی اللہ تالا نو روس پاک میرا سرکار وقت شریف بھی پایا ہے مگر آپ کے جمنے تو پہلے بھی ہے نہیں کا پتہ لگے نا پتہ لگے منادی جو ہے منادی کا سر قربان جاواں ادیب مسافر رضی اللہ تعالی زمانہ شریف کے اندر کلا ابو اسرائیل یا خوب دن عبد الدر میرا آپ زمان کے حوالے پہ بولنا الاد الواہر کے حوالے پہ بولنا وہ پروام نے میں پہاڑوں میں رب رب کرتا ساں کلیا ہی لگا رہا رب دکھا کر مولا مہربان ہو جائے راضی ہو جائے آپ فرما میں پہاڑ اللہ اللہ کر رہا سر میرے دل کے اندر خیال آ رب و اولاد شریف مولہ یاد کرو کہ کوئی فقیر آ اللہ تعالیٰ میرے واسطے مقرر فرما ہوما میرے بڑا رم رب کر رہا تھا ایک بھیڑیا آیا ہے بگیار آیا بغیار آن کے بزار آٹھ لگ پیا میرے نال پیار کر لگ پیا میرے دل در ذرا شوقی جی آئی بڑی گلو بگیار پہ چوم رہے چٹتے پی نے فرما دے یا اب مینو خیال آئے بغیار شوخ نبرا نال میرے بیچ کے گدمے نا واپس ہے میرے تن پہ پیشاب کر کے چلا گیا مطلب میرے چچن تھل گیا چل گئے جا اس دلے سمجھا رب کو ولی نمجا آیا خرا بگیار دل کااراپسی پیشاب تن تر گیا میں پریشان بٹھا وا می نہ اللہ کوئی ولی دے دے اچانک دیکھنا سامنے آدمی خراب ہے عجیب مسافر سلام نہیں چپ کر کے آن کے کھلو رہے مہران فکیل آیا ہے، اللہ والا آیا ہے مگر کیسیب قسم سے سلام ہی نہیں کیتا آپ فرما نے جب کہ دنیا پشاب کر جائے اصل ان سلام کیوں کریے وہ تو دنیا کے پیشے دنیا وہ پشاب کرنے لگی ہے کیوں سلام کریے پرماتا میرے سلر جہے سیال ان سالوں کے اندر ارسل گزرے سن سارے مہربانی میرا جی کردہ میں جی جی رب رب کرا کلیا لیکن مہربانی فرماو کچھ کھان پی مل جاوے آخر کلیا بہن جی کرا آپ فرما دیا کیا دو پتھر پائے سن ایک پتھر دے مارا چشمہ میٹے پانی کا اوپر آیا دوسرے سرکار نے نگر مبارک فرمائی ادیگر مسافر سرکار نے او منادی کا اس پاگ میر فرما انار اناراگا انار دا بوٹا ہو اگیا فرماند نے انار ایک دن تیرا کم میں اس فقیر فکیر میٹھا انار کھوا ایک دن کھٹا کھوا بوٹا ایک کم ایک دن میٹھا دینا دوجا دوسرے دن کھٹا دینا آپ پرمین چاہتے کہ جب میری یاد آئے صرف میرا نام پکارے گا اجیب مسافر سامنے ہوئے گا فرمائے صرف نام لینا پینے میں جب بھی ہوا گا تھک کر کے وہ فرماندن باقی نہیں ہوا میں روزانہ لکھا پانی ادھر انار کبھی لکھا ہونا ہونا جدو یاد کرنا بس یاد پہلے سے خیال سے ہونا سونا پھر مسافر سامنے کو روس پاگی کی گل بشارت دے والے اللہ والوں کے اگے تیرا نہیں تن من یار دہا تن من جا کر میں چاہ دل ساتھ محلا بسوخی گا گیتا بسوی گا میاں ہو سل سنی جو شو پر درد متا dil na koi mushaavi bahu pehra sirf khalla جاوا سمجھو فرما لا جو بندو میرے نے ایمیں نہیں فرمایا اگلی ملاسمت چڑھن لگا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو امر ہوا حکم ہوا آخو نبی کی آخو آنا سید آدم یومل قیامت ولا فخرا فرماوا حکم ہوا اللہ سونے کی طرفوں کی محبوبہ اعلان کر میں ساری اولاد کا سردار قیامت والے دن کیوں اس ایتھے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اولاد آدم کا سردار مننا کئی نوخا ہونا اللہ تعالیٰ نے اس دن اعلان قیامت والے دن خاصا سی بخانا سی دلیل کا دن مالکی بلرگ فرما دے اے رات چیز جانا کیا مچا رہے دن پتا لگنا اولاد آدم کا سرکار مچونے کا دا تازگار سی آپ فرماندے میں سردار فخر نہیں فخر نہیں کیا مطلب اللہ کا امرا ہے بزرگ انکتے لکھے نے کہ میرا فخر نہیں میں فخر نہیں کرتا آکا اور تصا فخر کرو محمد ورگا آکا ت فرمایا نہ فخر نہیں کرتا کرو دو بزرگ ملا فخرا میں فخر نہیں کرتا سردار ہو فخر ان بندگی دے مینو یہ فخر کافی ہے میں وہاں بندہ فخر کافی ہے تسا میرے غلام سے میں چل کے جاس جو پاک نبی دعوے کیوں کرتے سر نبی اللہ تالا حکم کو فرما سکیل شانہ بیان کر تاکہ لوگوں پتا لگ جائے گیا پتہ لگے سڈا ندی ایانوار ہے عشق کرن محبت کرن کربے تاری کا شوق وج جا جنا تابے داری کرنا فیص چوکھا آنے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بھی داع فرمائے انہیں جھولے چرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دعوی فرمایا ہے لیکن کا فرق ہے دعوی حضرت علیہ السلام نے اپنے نبی ہون کا دعوی فرمایا نے سردار ہوا فرمایا ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا ہی دا اے اور اللہ پاک نے امر نال حکم نال میرے پاک نبی دعو فرمایا سی وہ درگاوا سونے نبی نبیاں درگاوا میرے بوس پاک میرا ملیا آپ کارا فرما نے پہلے دس چکے آئے اللہ پا گلبر آپ نے فرمایا نانے پاک نے فرمایا آنا سول آدم میں سب ندیاں سب اولاد آدم کا سردار اولاد آدماری آدم محبوب خدا نے باری آئیے آپ اپنے طبقے فرما دے نے سبکے پہلو دس چکیا ہا. دے راکا. ہاں آپ فرما نے اصل قاتر بائے پیر ہارولی جی کرشن سے اور بخشو بخشی آخو جیوے کا سر کے اور سڑک کے بخے سب کا سوجو ہے نا کے جا جا। بھی پاک میرا نے امر نال غرور نہیں سی تکبر نہیں سی سمجھو فرما ایویں نہیں فرمایا میں ایک عجیب گل پڑی ہے گوس پاک دی جتوں پتہ لگتا ہے میرے گوس پاک کا فائد اپنے طور پہ پہلو بلیاں بھی ہے بادیا بھی محتاج نے موسم سر محباج والے بھی محتاج نے مشہور گل ہے مشہور شاہ منصور ال ہک مشہور گل ہے کہ نہیں شاہ منصور نے انل ہک آیا میں ہق اندر فرمایا اگر میںلک گیا ہے اس زمانے کو ہاتھ فرن والا میں ہوں پل لینا سی معلوم ہوا میرے کو اس کی طاقت اگلے نظر رکھ لیند نے پچھلے مذہب سے بہت بڑے گاؤں امام محمد بن میں لیادفی حمبلی کیا کتاب میرے کو قلع الجواہر صفحہ نمبر ستارہ نے لکھا ہے آسارا حسین الحال فلم یکن فی زما نہیں میاں کو یاد ہی بلو کون فی زما نہیں لکھن کو بے یادیں ہی آنا لے من ہا بہی مرک بہو میں نہ صحابی بری تھی وہ محک کیا آن بے جاتے ہی مطلب اور باز فرما نے جب شاہ منصور میں انلحاقات گئے تھا کوئی باہوں فلن والا اسلے نہیں تھی جی میں اٹھتا ہوں बा फरना नहीं सी तिलकर नहीं देना आप फरमाने मेरे मुहित मेरे मुरीद क्यामत तक मैं सब की बह फरी है कभी तिलकर नहीं दे کسی تو بیٹھے سن کسی پوچھا ہزور اے فرماؤ اے جناب دلی سبت رکھنے والے درد نے انہوں دا مقام فرمایا آدھا ہے نا آنڈا جو فرمایا آنڈا وہ لوگوں کے ہے کہ جا چوچا ہے وہ مقابلہ ہی نہیں ہر پتہ نہیں آ جے ہیں سائز گرو کا کاجدار ہے یہ ہر پتہ نہیں یہ آڈا آتی ہے آھیے روس بات وزیر مد میرے در پا سکے جی بار فرمایا تو مناف مل پر فرمایا آنڈا ایک ہزار وہ ہزار مولیا یعنی اشارہ لایا ہزار ورگا فرف لا جو قدم سارے چوچے تم مولی نہیں پا سکتا کوئی ہوں سرکپور کوئی ملکے نہ کو آ جائے لکھ کے بیٹھا یا تاجدار سرکپور شریف کا لکھ کے بیٹھا شی ابدل کا شیخ ابدل کادر جیلانی اللہ واسطے کچھ دکانوں میں چڑھ جائیں اللہ واسطے <تصفح>. خیر اے یہ شردپور کا سالدار لے کے بھائی شہ ابدل جیلانی کچھ خیر پاو اللہ واسطے من بیٹھ کے سڑ گیا لے کے خرپور شریف دو ہاں میرا چیز سبق یہ مننا بھی آ پڑنا بھی آج نے پیچھو سہنے ہاتھ ماریا منہ پھرنے ڈگیا قدمہ مجھے بریلی کا داجار بولے آپ فرماند نے وا کیا کیا ہے بالا تیرا سو چو کے سروں سروس ہے قدم سرو سے اور اگے فرمان دینے سر بھلا کیا جانے کیا جانتے یہ ہے کیسا تیرا اور ملتے ہیں آنکھوں پہ وہ ہے سلوار نانا پا کے نبی اولمیر فرما نے جدو مین خیال آنا کھیل کا اللہ کے فرشتے ویری آواز آر کا سونے نبی سربل اللہ کن مبارک میں کبھی مکھی نہیں بیٹھی کمجھے کن مبارک میں کبھی تو اس بات بدن سے کدی مکھی نہیں بیٹھی پوچھا ہے لوگ مکھی نہیں بیٹھتی آ فرمند مکھی میٹھے سے بھٹ دی اصا نہ میٹھا دنیا کا رکھا ہے نہ آخرت رکھا ہے اسان صرف رب نہ لائیے نہ ادھر کا خیال ہے نہ ادر کا خیال ہے تر کی نہ دنیا اے earth... تو ہم رجل پا دین دین. صرف پاک نبی نیشان خبر چارے سوال نانا جی اے نانا جی سوال صرف انہوں کے بارے پچھلیا امت بعد آ سب سے سوال صرف پاک نبی پتہ لگے نبی سڑکے جا رہا مناسبت سوال ہو سکتا توجہ ہے نا روز بار میڑا بیٹھے سر فرما رہے اگر میرا پوچھ رہا ہوں میں سمجن نکیل کو قدر پوچھنے اب تو سات کروں میں کیسے ایسی کسی گلو محمد शीरा बेच वाले शीरे ना शीरा कैसा अजीब थी मुरीद के बदन से कदी नहीं थी बैठी पीर के शीरे से मथ थी बैठी مریداں ازمان گے پکے میں موضوع پیار کیا کبھی کی زندگی ہوئی تو سونا آوزو کا نام ہے تیر کام مرید کام ہے میرا نو مرشد شریف ازمان واسطے من پوانی تکلیفا جان کے سٹا لکھا بولتا کہ نہیں بولتا کہ نہیں دوا گے ایک دن کدرے جمع پڑھنے غوث باغ میرا بھی جا رہے ہیں مرشد بات بھی جا رہے نے دریائے گزلا کے پل تو گزر ہوئے مرشد پاگ نے سچے ہاتھ نار اجمانا دکا دتا ہے سردی پڑی سی روس باغ میر دریا جا ڈے آفرمان جنو پریم میں تہوار خیال آ جا تو رہ جانا سی تو مجھے آیا خر بھی لایا سبحان اللہ شریف مولا پہرا دے ابدل کادر سونے دے دل مبارک پھسلن نہیں دین ہورا کا بھی خال ہو گیا قبرستان گئے جدو مرشد دربار سے جا حاضر ہوئے نہیں ہاتھ مبارک اٹھائے دعا بڑی لمبی کر دیں پسینوں پسینی ہو گئے چہرے مبارک کے مرخاوٹ پریشانی ہے پچھو جماعت فکیران کی درویشانی مریضوں دی کھلو پریشان کی وجہ ہے کافی دیر تو بعد ہاتھ مبارک دے ہاتھ مبارک چہرے میں واپس آئے مری تانے آدمی خلیفیا نے ادور ایک ایسا مل جیب ویکیا جہرا پہلے کدی نہیں ویکیا فرماندے نے میرو جڑا مرشد نے دکا ماریا سی میںرشد نو قبر شریف دیکھا مرشد سبہاندا جنتی جوڑے سونے کے کنگن ہاتھ تاج یا خو س پایا پیرا نے سونے کی جتی پائی کھڑے نے مگر سجا ہاتھ کم نہیں کرتا خلوچا اپنی تھان سے ہو کے جب میں حاضر ہوا پریشان ہوا یہ میرے منشردی تین ہاتھ چالنے اور فریاد کرے گا وسیلا بنے گا دعا کرے گا رب سوڑا میرے سے فکر کر دے گا اس پاس فرما نے میں اتے ہاتھ اٹھائے گئے میرے لال قبرستان کے پانچ ہزار روپیہ ہاتھ اٹھایا کری رہا جگو میرے پانچ ہزار ملی ہاتھ اٹھایا میں ہاتھ اٹھائے اٹھایا ار میں دعا چی نہیں جنا چر پیر نے اہی ہاتھ چک کے میرے نال ملایا بی جے پی ابرا بولو کیا مطلب سب تو واسطہ تعنا کے جس پاسے پاس گا نا جی پاک محمد کے کلمے پڑھنے والے بس میں نے نا غوث پاک میران دی غلامی دا دم بھر والے ضرور نے پاک محمد کریم محبت کرن کرنے کے دل مجبور ہے غوش پاک میرا نال بھی محبت کر دل <عزو طاق> ایک آپ دے مخالفا مشہور شما ہے لیکن مینو ہال اعتماد نہیں کیا ہوگا محد صب نے سوزی کا بڑا نام ہے اور آپ دے ہم زمان خان زمانہ شریف کو احمد حافظ محدث احمد بندنی جی میں غوث پاک میرا دیکھ غوث پاک میرا اسی طرح میں کے بچے کتاب شروع ایک کائد پاک کی ایک تفسیر پیش کی تھی. محد سب نے جو ساتھی پوچھتے جان دیا ہوس باغ نے دو جی تفسیر پیش کی تھی. جان دے ہو جی تھی. تیسری پیش کی یارہ تک محد سب نے جو بالکل گائے ہاؤس باغ نے بارہویں شروع کی چالی تک گئے چالی تک جو جی نانے کو نہیں باغ میرا گئے چاری تسوران آدمی کرنے بعد آپ فرما ہوں ذرا پہ پیا پھر شریف پر آئے پاس لاہو کالی کلمہ شریف پڑے امام اپنے دماغ میں اپنے دو کپڑے پھاڑ کے بے ہوش ہو کے ڈگ پڑے گا کرما ساری زندگی آپ پڑتے سارے پر جب ہوش پا کر مذہب کے بسالہ کر دوں گا وہ جو ہے ایسا ہر بلی کے ہر بلی کے ساگ کا ذکر کرتا میں کہنا ہوں نہ رپیا نال پیار بھی ہوں پھر روپیہ نہ ووٹ لبا دل نہیں لرضی روپیہ خرچ کرو دل نہیں جدوں وہ سونا کرم کردہ ایون تو نہیں ساری خدائی غوث پاک میرے لگ روپیے ونڈے ساری خدائی آپ پیار دوں کے مجبور ہے کن سکھ پیدا کی سلطان باہو نو پوچھیں تو ید کر جائے سین سن او جاتی Um مشہور ایک بندے قسم کھا دیے میرا چوجی اور جنادے نانے بات کی گل پہلو سنائی بہتر چودی کپڑے پال کے بے ہوش ہو گئے بندے آ فرق بھی سنا دے کے جاوا काल दे हाल की गल सुन गलिया संगोता मेरे वर्ग वास्ते सौ हाल आखते ने हडवर्ती हटवर्ती जगवती फर्क पड़ा جگہ جگہ چالیس چالیسری سالو سال ہاں مدمہ شریف کوئی تہوار ایسا نہیں جس تہار تین چار کٹو گٹ لاشا نہیں تھن اٹھ دیا ہو ایک دن بیٹھے سنان فرمایا بیٹھیا بیٹھے سی ہو گیا پانی کا کچرا بن گیا فرمایا جی میں جمع میں بن گیا آپ نے شریف وال جگہ کھود کے قطر ویسنا سوچ گیارہ بنا یہ حال ہے اندر رنگ جو سکتے سن ہائے سبحان اللہ جی مسامی میرا تجان والے پہلے خدا ایک شخص قسم کھادیے دو سب مطلب جلانی شانت بعض جدید مسکامی نو اچے نے جے اچے نہ ہو میری رنگ تلاک بجیا بغداد دے علماء دیولا باد کون کچھ کون اچھے ایک گرم کول نے جدو غول باب میروں میں کول آئے اب گردوں سونے ساتھ بیٹھا دس کی حل ہے کوئی تلاک نہیں بیوی مسالے हलूर क्यों फरमायाद गुस्ता तैन उच्चा बड़ा छदीर भी बन गया आया है नो दर्जे उच्चेरे दिते ने वह मुफ्ती नहीं सन फतवा नहीं सन देते दे। तेन मुफ्ती भी बड़ा نہیں سیری ٹیوی کا حال رکھائی انہوں کے بچے نہیں سن تیرہ بچے بھی لائ دے آئے You have a God You have a God You آنا جہ کریں سوڑیا ہر گاؤ تیرے درد شہدائی ہے اور پارش ہے ہر تیری پیاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم دا خاص تجلّہ خاص شان کوئی یہ سب اتر ہے یار پھر دیکھو تو صحیح نا مت سمجھے میں دعوے میں وہ تو ہوگا تو ہوگا تو ابھی خدا جس وقت آپ نے فرمایا ہے میرا قدم سب بلیاں کردم پہ جی دعوی پہ بندے والے چکا گئے سب بلی بندے سر جکا گئے ایک ادم دا کوئی ولی سی اس نے انہیں سر جکایا اور اس پاک نے وہ مقام سو سر دیا سب ولیاں دا سر جانا ادھر امر سی کر کے بہادر پورسار وغیرہ کتاب لبارکباد روز پاک نے گردن نہیں جھکائی اللہ دے امر کی وجہ جائے حکم سے جا گئے جو ہے آخری کر کے چھوڑ دینا موجود بڑی شاخا بڑے شوبے والے جن مرضی بیٹھے پا ساری رات گزار چڈو سمجھ جو ہے آخری گل محمد مردے زندہ کرنے کا شاہیا ابد ال کادر گل سنو متباد سنتے تھے آرام رہے ہیں سر ہے بولو بولو جو ہے آپ آرام فرما رہے سن علی بن ہیسی بل آپ کے یعنی طبقے بہت بڑے بلی دشارت بھی دتی قدم مبارک دے فرمان دبت بھی جھکایا غور پاک سکتے نے آئے فرماندہ نے یار حضرت عیسیٰ علیہ عیسا لی سلام دواری کوئی ابد ال کادر شاندار نہیں آپ اٹھے نے آپ فرمانے فرق کیوں نہ ہوگئے وہ عیسا آلے اصل محمد دل چ گل کی آپ آرام فرما رہے انہوں نے آخر عیسا اسلام کے ہباری جہے نے ابد القادر آپ اٹھے فرما نے وہ کہ ہو گئے وہ حضرت عیسا والے ایسا محمد والے اڑیسا ہی آیا ابدل کا در تھا قرآن نبی مرتے نندا کرتا سی سوڈا محمد باپ کی کرتا پرانا محمد باغ جی کی گل کرنے عبد الدر گل کرنے جب قبرستان لے گئے ارج کردہ زندہ کرا فرماند کی فرما سن محمد گل مردے نو مردہ ہے ان شانبی نالوں حضرت عیسا جی اصل چلال انہیں آخیا حضرت عیسا کا قرآن چیا محمد دا نہیں آیا محمد سے حضرت عیسیٰ کے تقابل پہ آیا ہے بولن سے آیا روس روش بھی لک جائے کاری جا کی انہیں آخیا اور آپ نے سرمایہ رکھا ہے میرے خود لوگ جو بولنے والا اوی رش سی بالکل وہ بولے جنہیں اللہ کے میں جناب اب سمکن کو پہلے لیا گا ادھر دیکھو ادیب مسافر پاک کی گل سنائی ہے نا سو فکیر جنوبیاں باہر مٹیت کوہے پا فلاں جگہ سے بندہ بیٹھا ارادیا میں پچھے نہیں چلی رہا انہیں آخیا ہزار اتنے جے کون کدھر علی بن علی ہی... بن مسافر سفر مارے تو اتے جا ہوتا پیغام دتا انہیں آخر یار بہت شکریہ مہربانی سلام کی بڑی مہربانی آخیا یار علاقے کا کتب دی تھان سے میں دی جگہ کتب میں بنابن مسافر اتے بیٹھا میرا خیال پورا نہیں میری تیل بھی خبردار اراقے نے پیچھے نہیں چلی تھا رات کے پچھے چلی ہزار ہوں میں واپس کھے جا ہاتھ مارے میں اصل گل ایک کمالات نے ماضی ایک نے روحانی آج مادی عروج سے اسلے روحانی عروج جلیا ٹپنی پھر اسلے بلی یہ نارتا کہ اپنے شان یہ کریے گا سمجھ لگی اللہ کیا کہا الگ ارے بندے گہار ہاتھ ہے ارے پندرے گہ جسر کل ان شاء اللہ جی شادی نماز کے بعد پرانی پیڑ شادی سمجھ نہیں ہو سکتا وہ پیڑ کام کامل یا بیان کر یا ایک نو کا بالکل نو نکور جا موضوع بنایا نام ہے بھی بڑا عجیب جا موضوع میں پہلے تو نہیں جانتی اللہ جان سان گلا ہال وال مصطفی لگڑ بھی تیار ہے